ود کر فل کتابی موسا موسا علیہ السلام کا ذکر کتاب میں آپ فرمائیے ان نہ ہو کانا سن بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے وہ کانا رسول نبی یا وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے وہ نا دئی نہ انہیں کوہ تور کی دائیں جانب سے پکارا یعنی وہ درخت جس سے آواز آئی وہ درخت حضرت موسا علیہ السلام کی دائیں طرف تھا وہ کرب نہ اور ہم نے حضرت موسا علیہ السلام کو راز بتانے کے لیے اپنے قریب کیا راہمتی نا ہم نے اپنی رحمت سے انہیں حصہ تا فرمایا اخا ہارون نبیہ کہ اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا ہارون علیہ السلام نبی بنے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے وزر اور آپ یاد کیجیے اسماعیل کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے ان سعد قل و آپ وعدے کے بڑے سچے تھے یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں جب تک تم نہیں آتے یہ جملہ آپ نے کہہ تو دیا وہ تین دن کے بعد آیا آپ وہیں کھڑے رہے اپنی ضروری جو طبی حاجتیں ہیں اس سے فارغ ہو کر یعنی کھانے پینے کا سامان لے کر پھر اسی جگہ پر آ جاتے اور پھر جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا کتنے آپ وعدے کے سچے ہیں تو وعدہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میں وعدہ کرتا ہوں بلکہ کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں جب تک تم نہیں آئے تو یہ وعدہ ہو گیا گو کے تین دن تک قیام کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے اس طرح کے وعدے میں مفسرین فرماتے عرف کو دیکھا جائے گا کہ کہا میں یہاں کھڑا ہوں آپ کا انتظار کرتا ہوں جب تک آپ نہیں آتے میں یہاں کھڑا ہوں تو عرف میں اس وعدے سے جتنا وقت مراد ہوگا اتنا وقت کھڑا رہنا ضروری ہے وہ کان رسولن وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے وہ کہنا یا مورو آہ لہو بسولا و زکاتی وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے وہ کہاں آئندہ ربی اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے نبی کی تعریف کی گئی اپنے گھر والوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں گناہ سے روکتے ہیں ہر مومن کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر کرے یادین آ منو کو انفم و اہلی کم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عشاط کریمہ میں حضرت ادریس علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر کیا گیا ارشاد فرمایا وز قرف ادریس اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو انحو کانا صدیق نبی یا بے شک وہ بہت سچے اور نبی تھے ورفا عنا مکانا علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخ نوخ ہے ادریس آپ کو اس مناسبت سے کہتے ہیں آپ پر تیس صحیفے نازل ہوئے چار آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں انہیں صحیفے کہتے ہیں تو تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے آپ ان کی بہت کسرت سے تلاوت کرتے اور بہت کسرت سے اس کا درس دیتے اس مناسبت سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا ادنی کے معنی بہت کثرت سے درس کرنے والا آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کے پوتے ہیں حضرت شیش کے آپ پوتے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کے پر دادا ہیں معلوم یہ ہوا کہ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ہیں اور حضرت نو علیہ السلام سے پہلے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے آپ پر دادا اور حضرت شیش کے پوتے ہیں حضرت آدم اور حضرت شیخ علیہ السلام کے بعد آپ زمین پر تیسرے نبی ہیں آپ نے کئی چیزیں ایجاد فرمائی مثلاً علم حساب کے موجد آپ ہیں فن کتابت لکھنے کا فن سب سے پہلے آپ ہی نے قلم بنایا اور قلم سے آپ نے لکھا اس کے موجد ایجاد کرنے والے آپ ہیں فن قیافت یعنی سلائی کا فن اس کے بھی ایجاد کرنے والے آپ ہیں کہ آپ سے پہلے سب وہ چمڑے کا لباس پہنتے تھے یعنی جانوروں کی کھالوں کو پہنا جاتا تھا سب سے پہلے آپ نے لباس بنایا اور کپڑے کو آپ نے سیا ناپ تول کے آلات بنانے میں بھی آپ موجود ہیں ان کو ایجاد کرنے والے ہیں سب سے پہلے اسلح بھی آپ نے بنایا جیسے تلوار تیر نیزے وغیرہ اور سب سے پہلے جہاد اسلامی کرنے والے بھی حضرت ادری علیہ السلام ہیں کہ قابیل جو آگ پرست ہو گیا تو اس کی اولاد آگ پرست ہوئی تو آپ نے قابیل کی اولاد سے جہاد کیا اور انہیں غلام اور کنیز بنایا سب سے پہلے جہاد کرنے والے اور کافروں کو غلام و کنیز بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے ایک روایت کے مطابق عراق کے شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے دنیا میں آپ 82 سال کی عمر تک رہے 82 ٹو ایرز آپ نے ایک انگوٹھی پہنی تھی جس پر ایک تحریر لکھی تھی صبر ایمانی بلافر جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور صبر اگر دو چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں تو کامیابی اسی کے لیے ہے اسی آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوتی الشافعی علیہ الرحمہ تفسیر در منصور میں اشاد فرماتے ہیں کانا ادریسن حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ کپڑے سیتے تھے جسے ہماری اس درزی کہتے ہیں وہ کان اللہ یغ رزو اللہ ہمارے یہاں جو لوگ کپڑے سیتے ہیں خصوصاً درزی حضرات ان کی دکان پر آپ جائیں تو خوب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں ایک تو دکان میں تصویریں پھر گانے باجے پھر گالی گلوچ لیکن حضرت عدیث علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے لا غذو اللہ سبحان اللہ وہ ہر ٹاكے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے فقانا یوم سی شین یوم سی وئی سفیل ارد اشدن یہاں تک کہ پورے دن آپ کپڑے سیتے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ جب شام ہوتی تو روئے زمین پر آپ سے زیادہ عبادت گزار کوئی اور نہ ہوتا وکانق سے مداحرہ سلاسۃمنس آپ نے اپنے ایام کو دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی اپنے کام کاج وغیرہ آپ کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کے دو طریقے تھے ایک یہ تھے کہ آپ تین دن لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں خیر فرماتے یعنی خیر کا درس دیتے تین دن تک وہ ارب آدو ایامین یسیحل اردی وہ یا بد اللہ مجتن <دَحِدًا> اور باقی چار دن ہفتے کے آپ زمین میں سیر کرتے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان ساتوں دنوں میں آپ چاہے کہیں رک کر تین دن کے لیے لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں یا سفر میں ہیں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں آپ بڑی ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے وکارا یس ادوم عمل ہی مسلم یس آدم۔ آپ کے اعمال جب آسمان کی طرح بلند ہوتی ہے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کے نیک اعمال کے مجموعے سے زیادہ آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں. اس قدر کسرت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے آپ سفر میں تھے صبح کا وقت تھا آپ کو بکریوں کا ریوڑ نظر آیا دور دور تک اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہ تھی اور جو آپ کا سفر جس سمت میں تھا اس سمت میں آپ کا یہ اندازہ تھا کہ شام تک جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آپ روزے سے تھے تو کسی نے آپ سے کہا کہ افطار کرنے کے لیے اس بکری کو لے لیجئے تو آپ نے فرمایا اس کا ریوڑ تو نظر آتا ہے اس کا مالک نظر نہیں آ رہا اور مالک کی اجازت کے بغیر بکری کو لینا یہ حرام ہے تو اسے کبھی ہم شام کو کیا کھائیں گے تو آپ نے فرمایا مینہ س نمسی یا طلّہ بے رستن فلمساطا اللہ بے رستن لدی کانا آپ نے فرمایا جس نے ہمیں صبح کھلایا ہے وہی وہ شام کو کھلائے گا جب شام ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو غیب سے روزی عطا فرمائی پھر آپ کھا کے فارغ ہوئے اور اپنا سفر جاری رکھا تو آپ کو ایک باغ نظر آیا جو انگوروں کا باغ تھا تو آپ کے ساتھ سفر کرنے والے نے کہا کہ کچھ انگور اپنے پاس رکھ لیجئے صبح سہری میں کام آئیں گے کیونکہ صبح جب ہم شہری کے وقت کہیں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو آپ نے یہی فرمایا ہمیں شام کو جس نے کھلایا ہے وہی شہری کے وقت بھی کھلائے گا جب شہری کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے روزی عطا فرمائی اس واقعے میں درس ہے کہ بندہ کوشش ضرور کرے مگر حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے جب حلال ذرائع اس کے سامنے ختم ہو جائیں اور حرام ہی نظر آتا ہو تو اللہ پر بھروسہ کرے اور کہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا میرا رب مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا وان رُفِعَ ادریس کما رُفِعَ عیسا حضرت امام مجاہد سے مربی ہے جتنے حوالے عربی چل رہے یہ علامہ جلال الدین سیوتی شافی علیہ نے در منصور وہ کتاب جو آج سے آپ نے پانچ سو سال قبل لکھی اور یہ کتاب آج بھی پورے عالم اسلام میں بہت ہی پڑھی جاتی ہے اور بڑی مقبول ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ادری علیہ سلام آسمان میں اس طرح اٹھائے گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج ادری علیہ سلام سے ملاقات چوتھے آسمان پر فرمائی تھی حضرت ادری علیہ سلاۃ وسلام کی دوستی حضرت ملک الموت علیہ السلام سے تھی ایک دن حضرت ملک الموت آئے اور آپ کے ساتھ تین دن تک رہے اور کہا میں ملک الموت ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کی عبادت سے متاثر ہوں حضرت ملک الموت علیہ سلاۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ موت کا ذائقہ چکھوں حضرت ملک الموت نے کہا لوگ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ موت چاہتے ہیں تو فرمائے تاکہ مجھے زیادہ فکر ہو اور میں زیادہ موت کی تیاری کروں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی پھر دوبارہ آپ کی روح دوبارہ آپ کو عطا کی گئی آپ نے کہا نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو منظر دیکھوں چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھوں تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ تو جہنم سے محفوظ ہیں اب تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو دیکھنے سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو اور میں جہنم سے اور ڈروں آپ کے لیے آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو جہنم کے اوپر سے گزارا گیا آپ نے جہنم کو دیکھا پھر آپ نے کہا احب انتوری یعنی لمحت منل جن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک لمحہ جنت کا دیدار کروں تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ تو ہیں ہی جنتی ہی نے فرما میں چاہتا ہوں کہ میرا شوق اور میری لگن اور بڑھ جائے تو آپ کو جنت کا دیدار کرایا گیا جب آپ نے جنت کا دیدار کیا کہا یا ملک جنتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں فلا اتم من سماری شربتا من ماری اور داخل ہو کر میں جنتی پھلوں میں سے کوئی پھل کھاؤں اور جنتی مشروبات میں سے کوئی مشروب پیوں میری یہ خواہش ہے حضرت ملک الموت علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں فلاں اللہ غالبہ یقون اشدہ طلبتی و رغبتی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جنتی کسی نعمت کو کھا لوں گا تو جنت کی طلب اور بڑھ جائے گی انہوں نے ایسا کر لیا اب جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ سے ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلیے تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت صرف ایک دفعہ آئے گی میں موت کا مزہ چکھ چکا جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 سورہ انبیاء آیت نمبر 35 سورہ انکبت آیت نمبر 57 تین مقامات پر قرآن پاک پر ایک ہی آیت ہے یعنی یہ الفاظ ایک ہی ہیں کل کلسین قطل الموت یہ جملہ تین مرتبہ قرآن پاک میں آیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اپما نخنبین اللہ مؤن اولا سرفات آیت نمبر 58 اور 59 کہ موت صرف ایک مرتبہ آئے گی آپ نے فرمایا کہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے وہ مجھے آ چکی اور جہاں تک تعلق ہے دوسرا معاملہ میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا اور جہنم سے ہر ایک کو ایک مرتبہ اوپر سے گزرنا ہے وہ پل سراط ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا نیک بھی گزریں گے اور بد بھی گزریں گے بد گناگار کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے اور جنتی لوگ جہنم کے اوپر سے پل سراط سے اس تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور جہنم ان مومنوں کو کہے گی کہ مومنوں جلدی نکل جاؤ تمہارے ایمان کے نور کی وجہ سے کہیں میری آگ نہ بج جائے فرقان حمید میں بھی ہے مریم آیت نمبر سیونٹی ون وئی کم اللہ وادا کان آبی کا ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ حتمی فیصلہ ہے ایسا ضرور ہوگا تو آپ نے کہا میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا اور پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں چلا گیا اور اللہ تبارک کا و تعالی نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا اسے نکالا نہ جائے گا سورہ ہجر آیت نمبر 48 میں بھی یہ مفہوم موجود ہے وماہم منہا بمخ رجین اور یہ جنتی جنت سے پھر کبھی نکلیں گے نہیں تو آپ نے کہا کہ اب مجھے تم جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے کا کیوں کہتے ہو حضرت ملک الموت علیہ سلاۃ وسلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی اے پروردگار تیرا بندہ یہ چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ملک الموت میرے بندے نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا تو اس روایت کے مطابق ورفا نا مکان کی یہ معنی ہے کہ ہم نے انہیں آسمانوں کی طرف بلند کیا حضرت ادری علیہ سلاۃ والسلام نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ایک آن کے لیے انہیں موت آ گئی اب ایک روایت کے مطابق جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی تو جس نے ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ لیا ہے تو اسے دوبارہ موت نہیں آئے گی تو ورنہ قیامت کی ہولناکیوں میں حضرت ادری علیہ سلاط والسلام پر تمام انبیاء جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے ان پر وقتی طور پر استغراقی کی کیفیات ہوں گی جس کو ہماری اصطلاح میں بے ہوشی کہتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں گم ہوں گے آگے آیت سجدہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین من آدم ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اللہ کے نیک بندوں کا ان میں حضرت ادنی علیہ السلام کا بھی ذکر ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے یہ بھی کوئی ہماری زندگی ہے جانوروں جیسی زندگی کھانا پینا اور مر جانا اصل زندگی تو یہ ہے جس میں عبادت کی لذتیں ہوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو تحجد پڑھ رہا ہو زبان سے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو ایک پاکیزہ نورانی زندگی یہ زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہماری کہ ہم دنیا کے دھندوں میں رہتے ہیں مرے دب مر جاتے ہیں تو زندگی تو ان لوگوں نے گزاری اولئک الذین انعم الله علیہم من النبیین من ذریۃ آدم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل نازل کیا یعنی نبی جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہ ممن حملنا مع نوح اور ان لوگوں پر بھی اللہ نے اپنا فضل کیا کہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان کا ذکر کیا گیا وہ مینز بیتی ابراہیم و اسرائیل اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو نبی ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جنہیں قرآن پاک میں اسرائیل کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اسرائیل کوئی برا نام نہیں ہے اسرائیل کے معنی ہے عبد اللہ اللہ کا بندہ کیونکہ اب تو ہمارے ذہن میں اسرائیل کا کوئی اور ہی تصور ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اشاق علیہ السلام کے بیٹے اشاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً ایک روایت کے مطابق اسی ہزار امبیا بھیجے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو و من ربیت ابراہیم و اسرائیل حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان پر اللہ نے فضل کیا وَمِمَّنْ <وَجْتَبَيْنَا> یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور انہیں چن لیا اب آیت سجدہ ہے ازا تلیہ آ یا الرحمن جب ان پر رحمان از وجل کی آیتیں پڑی جاتی ہیں خرو سج و بکیا وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں اللہ اکبر جن کی زندگی پاکیزہ جو خود پاکیزہ جس پر نظر فرما دیں وہ پاکیزہ ہو جائے جو معصوم ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے جب رحمان از وجل کی آیتیں سنتے وہ انبیاء تو وہ سجدے میں گر جاتے اور خوف خدا سے روتے اگر ہم سجدے میں جا کر رو نہیں سکتے تو اچھوں کی ادا اپنانا ایک اچھی بات ہے تو رونے جیسی شکل بنائیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو اور رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناؤ کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے سوری مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا فلف ممباد خلفن پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئے اضاعوا اسلاتا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وہ تگا شہواتی اور انہوں نے شہبتوں کی خواہشات کی پیروی کی فصوف یل قون غیا بس ان قریب یہ لوگ جہنم کی وادی غئی میں داخل ہوں گے ہم سب آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اس کے علاوہ یہودی عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اشحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ترتیب سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہودی اور عیسائی اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے کفار وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو نبیوں کی اولادیں ہیں ہمارے آبا و اجداد میں کیسے نیک صالح لوگ تھے ہمیں اپنے آبا و اجداد سے کیا نسبت ہے کسی کو دیکھا جائے تو کوئی صحابی کی اولاد سے ہے کوئی تابعین کی اولاد سے ہے کوئی بزرگان دین کی اولاد سے ہے لیکن کیا ہم جن بزرگوں کی اولاد سے ہیں کیا ان کے نقشے قدم پر ہم چلتے ہیں کل و روز قیامت ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اللہ شرمندگی سے محفوظ فرما تو فرما ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آباؤ و اجداد کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے نیک سوالے بننے کے بجائے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے وہ غئی میں داخل ہوں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غئی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے اس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور خون گرتا ہے اور یہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا بے نمازی وہی نہیں جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھے بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قزا کر دے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم نم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا فرمایا وط تما شاہوا بتائیے فلمیں ڈرامے کیوں دیکھے جاتے ہیں نامحرم عورتوں سے نگاہیں کیوں نہیں بچائی جاتی کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مرد اور عورتیں اس قدر شرم و حیا سے دور ہو گئے کہ غیر عورتوں سے یا نامحرم مردوں سے عورتوں کو بات کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی دوستیاں کی جاتی ہیں اور اب تو ہمارے معاشرے میں اس قدر بے حیائی عام ہونے لگی کہ اس دوستی کو کوئی ای بھی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جو عورت با حیا ہے وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے شرعی ضرورت ہے مجبوری ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ الگ بات ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے وہ بلا وجہ کسی نامحرم مرد سے بات کر ہی نہیں سک تو پھر دوستی کرنا نعود اللہ میں ظالم یہ ایک مسلمان عورت سے بہت بعید ہے اور اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے جب ہماری نگاہیں پاک ہوں گی ہماری سوچ پاک ہوگی تو ہمارے گھر والوں کی بھی سوچ پاک ہو جائے گی مقافات عمل ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی اس کو بلکہ اکثر اوقات دکھایا جاتا ہے بلکہ حدیث پاک کے مطابق انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے دنیا کے اندر ہمیں محسوس نہ ہو اور ہم کہیں یہ کہ حالات اس طرح بدل گئے یہ غلطی ہو گئی لیکن حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں ٹینشن فکریں آتی ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں الا مگر من جو کوئی تابہ توبہ کرے وَآمَنَا اور ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے جو اس آیت کو سن کر توبہ کر لے ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے شعی آپ <الشَّيْعَة> کچھ بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا جناتی ادنی نلتی وادر رحمان عباد ہُل غیب اس جنتوں میں باغات میں رہیں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا بالغیبی غیب کا وعدہ ہے تم نے دیکھا نہیں مگر اس پر یقین رکھو کان کا نادیا بے شک رحمان از وجل کا وعدہ ضرور پورا ہوگا لا یسم فیح لغون اللہ سلاما وہ اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے وہاں نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ غیبت ہوگی نہ جھوٹ ہوگا ایسا ماحول ہی نہ ہوگا بلکہ ایک نورانی ماحول ہوگا الا سلاما ہر وقت وہ سلام سلام سنیں گے سلامتی ہوگی ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا محبتیں ہوں گی فرشتے سلام کریں گے فرشتے اللہ کا سلام پیش کریں گے ول ہوم رس او ہم جنتیوں کے لیے صبح و شام رزق ہے صبح و شام انہیں کھانے پیش کیے جائیں گے صبح و شام سے مراد ہے ہمیشہ کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ جنتی ہر وقت اللہ کے نور میں ہوں گے تلکل جنت التی نور از مین عباد من کا نقیہ اللہ اکبر جنت کس کو ملے گی فرمائے یہ وہ جنت ہے ہم اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے کنے؟ من کانا تقیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے جنت ہے زبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جبری امین نے عرض کی وما نہ تا نزلو اللہ ربک ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں لہو ماں بہ نہ عیدینہ وما خلفنا وماں بے نہ اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے جو اس کے درمیان ہے یعنی ساری کائنات کا مالک اور خالق وہی ہے وما کان رب کا نب کا نسیا آپ کا رب کسی بات کو بھولتا نہیں ہے رب سما وا تیول ار نہ اللہ آسمان و زمین کا پالنے والا اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں جتنی مخلوق ہیں سب کا پالنے والا ہے آبدھ ہو بس اللہ کی عبادت کرو بس قبر عبادت ہی اور اللہ کی عبادت پر صبر کرو منعت یہ ہے کہ فرائض واجبات سنت پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کی پرواہ نہ کی جائے صبر کیا جائے اور برداشت کر کے اللہ کی فرما کی جائے اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی نفس کا حملہ ہے شیطان کا حملہ ہے لوگوں کی باتیں ہیں ظاہری نقصان ہے ایک جھوٹ بول دیں تو مال بک جاتا سچ بولا سامنے والے نے لینے سے انکار کر دیا ایک آزمائش ہے اس موقع پر وہ صبر کرے برداشت کرے اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو روزی لکھی ہے وہ مرنے سے پہلے ضرور ملے گی اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک کہ جو روزی لکھی ہے وہ نہ مل جائے اب بندہ اگر صبر کر لے تو حلال ذریعے سے مل جائے گی اور جلد بازی کرے اور حرام ذریعے سے اختیار کر لے تو اس کے لیے پکڑ ہے ہل تالو لہو سمی کیا تم اللہ جیسا نام کسی اور کے لیے پاتے ہو ایسے نام والی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد سلام پڑی اللہ و